السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی مجھے اب آ رہا نظر آ رہا ہے جی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا انشاءاللہ میں درس کے بعد آپ کو وہ ای میل ایڈریس میں آپ کو پی ایم میں انشاءاللہ بتا دیتا ہوں اسلامی بہنوں کے انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین ان علی سید المرسلین اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من مشاء إن ربك حكيم عليم صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله على اللہ رب العزت سورۂ انعام میں ارشاد فرما رہا ہے نرف رک ترجمہ کنز ایمان اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر عطا فرمائی ہم جسے چاہیں درجوں بلند کریں بے شک تمہارا رب علم و حکمت والا ہے گزشتہ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مناظرے کا ذکر ہوا جو آپ علیہ السلام نے اکیلے اپنی ساری قوم سے کیا اور ساری قوم آپ کے جواب سے آجز رہی اب ان دلائل کے مرکز ان کے ماخذ کا ذکر ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سین پاس اور زبان شریف پر یہ دلائل کہاں سے آ رہے تھے انہوں نے کس مدرسے سے یہ سیکھے تھے تو ارشاد ہوا کہ جنا زبان جناب خلیل کی تھی اور کلام رب جلیل کا تھا یعنی اللہ نے اپنے خلیل علیہ السلام کو یہ وہی ارشاد فرمائی وہی فرمائی تو اللہ کا یہ کلام تھا جو حضرت خلیل علیہ السلام کی زبان پر تھا گزشتہ آیات میں حضرت خلیل علیہ السلام کے مناظرے کا ڈھانچہ بیان ہوا تھا یعنی نہایت فاضیلانہ گفتگو اب اس مناظرے کی روح کا ذکر ہے یعنی اس کا اللہ تعالی کی طرف سے ہونا گویا ڈھانچے کے بعد اصل روح کا تذکرہ ہے تو درس یہ دیا گیا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو کچھ کہا جسے رب نے اس رقو میں بیان فرمایا یہ سب اللہ تعالی کے بتائے ہوئے اللہ کے سکھائے ہوئے توشید کے دلائل تھے جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بطور الہام ڈالے ایسے قبی دلائل جس کا جواب دنیا بھر کے لوگوں سے نہ بن پڑے یہ دلائل اس لیے دیے تاکہ وہ جناب اپنی کافر قوم کے مقابلے ان کے خلاف قائم فرمائیں تو رب کی یہ شان ہے کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اسے درجہ اونچا کر دے کہ دنیا میں اسے علم حکمت نبوت ولایت قلب قلبتا کرے اور آخرت میں اپنا قرب خاص جنت کا اونچا مقام نیک اعمال کی قبولیت بخشیں تو اللہ تعالی علم والا بھی ہے حکمت والا بھی ہے جسے جو چاہے عطا فرما, عطا فرما دیتا ہے اور اس عطا میں اللہ تعالی کی ہزارہ حکمتیں ہیں یاد رکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چند طریقوں سے شرک کی تردید کی اور توحید و ایمان کا ثبوت دیا چاند سورج تارے عدلتے بدلتے ہیں ان پر تبدیلیاں وارد ہوتی ہیں جو تبدیلی قبول کرے نکلے ڈوبے وہ خدا نہیں ہو سکتا اگرچہ کتنا ہی بڑا ہو اور کیسا ہی نافے ہو ایک تو یہ دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی اور دوسری جو خدا کو بھی رب مانے اور بتوں کو بھی وہ مومن نہیں مشرک ہے کافر ہے وہاں دوئی کی گنجائش نہیں نمبر تین اللہ تعالی کے مقابل کوئی ڈرنے کے لائق نہیں جو خدا سے بھی ڈرے اور بتوں سے بھی وہ مومن نہیں مشرک ہے الوحیت کا خوف صرف خدا کا چاہیے اور نمبر چار اللہ تعالی کا علم ہر چھوٹی بڑی چیز کو گھیرے ہوئے ہے اس کے علم سے کوئی چیز دور نہیں اس کے سوا کسی کا علم اتنا وسیع نہیں جو خدا کا سا علم کسی بندے کو مانے وہ مشرق ہے معبود وہ ہے جس کی معبودیت آسمانی کتابوں پیغمبر کے فرمان سے ثابت ہو حضرات امبیا علیہم السلط وسلام اللہ تعالی کی دلیلیں ہیں اللہ کا پتہ ہیں جو رب کو محض بغیر واسطہ پیغمبر مانے وہ مومن نہیں تو درس یہ دیا گیا کہ اے مشرکو تم نے خدا کو محض اپنی عقل سے پہچانا لہٰذا دھوبہ کھا گئے مشرک ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چاند تاروں سورج کو حاضر ربی فرمانا شرک و کفر نہ تھا بلکہ کفر توڑ تھا کبھی دلیل و برہان تھا اور حضرات انبیاء علیہ السلام کا علم لبنی ہوتا ہے وہ کسی کے شاگرد نہیں ہوتے وہ ماحول کا اثر نہیں لیتے بلکہ ماحول کو بدل دیتے ہیں اللہ تعالی نے ذرہ سازی حضرت داؤد علیہ السلام کو اور مملکت حضرت سلیمان و یوسف علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام اور ان کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو براہ راست بخشا بغیر کسی کی شاگردی کے اور حضرات امبیائی کرام علیہم السلام کے دل میں ماں سوا اللہ کا خوف نہیں آتا ولا خوف ان علیہ ولا اُم <يحضنون> یہ مرزا غلام احمد قادیانی لوگوں کے خوف سے حج کو نہ گیا کیسا مطلب لانتی شخص تھا جھوٹا نبی تھا جو اللہ تعالی کے انبیاء ہیں وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے عزت و عظمت درجوں کی بلندی ناقابلیت پر موقوف ہے نہ اپنے علم و عمل پر یہ محض فضل ربانی ہے جس پر ہو جائے اللہ اکبر نبی ساری مخلوق سے اعلی اور افضل ہوتے ہیں کوئی ان کے مثل نہیں ہو سکتا اللہ تعالی نے جسے جو دیا اتفاقا یوں نہ دے دیا بلکہ اپنی علم و حکمت سے دیا لہذا اس کی عطا پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے ساری دنیا مل کر بھی نبی کی شان گٹا نہیں سکتی کیونکہ انہیں عزت و عظمت اللہ تعالی عطا فرماتا ہے رب کی دی ہوئی عزت کوئی نہیں چھین سکتا سورج کوئی پھونکوں سے نہیں بجھا سکتا کیونکہ اس کا نور قدرتی ہے کفار سے مناظرہ ان کو تبلیغ کرنا بہت اہم عبادت ہے دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساری عبادتیں تو بہت عرصے بعد عطا ہوئی مگر تبلیغ و مناظرے کی عبادت بچپن شریف سے اتا ہوئی الحمد الحمدللہ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے نوہن ہدئی قبل و موسا و ہارون بقاد علی کا نج ذی المحسنین ترجمہ اور ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب عطا کیے ان سب کو ہم نے راہ دکھائی اور ان سے پہلے نوح کو راہ دکھائی اور اس کی اولاد سے داود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسا اور ہارون کو اور ہم ایسا ہی بدل دیتے ہیں نیک کاروں کو و كری و یا و عیسی و الیاسن صلیحین اور ذکریہ و یا و اور الیاس کو یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں و عصما عیلا و یس وسا و لتا وطلنا فطل و كلن فدل اور اسماعیل اور یسا اور یونس اور لوت کو اور ہم نے ہر ایک کو اس وقت میں سب پر فضیلت دی تو یہ سورہ انعام کی تین آیات ہیں آیات نمبر 84, 85, 86 تینوں کا ترجمہ ایک ساتھ سماعت فرما لے ارشاد ہوا اور ہم نے انہیں اسحاق یعقوب عطا کیے ان سب کو ہم نے راہ دکھائی اور ان سے پہلے نوح کو راہ دکھائی اور اس کی اولاد سے داود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسا اور ہارون کو اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیک کاروں کو اور زکریہ اور یحیہ اور عیسیٰ اور الیاس کو یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوت کو اور ہم نے ہر ایک اس وقت میں سب پر فضیلت دی میرے پیارے بھائیو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلط والسلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی ساری قوم کو چھوڑ دیا ان سے مقابلہ کیا ان سے کٹ کر اکیلے رہ گئے حتیٰ کہ آپ کو اپنے وطن سے ہجرت بھی کرنا پڑی تو اللہ نے ان کو بہترین کنبا اور بہت سی نیک اولادیں عطا فرمائی پچھلی آئےت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اکیلے رہ جانے کا ذکر تھا اب آپ کے بڑے کنبے والے ہونے کا ذکر ہے گویا قربانی کا ذکر پہلے تھا اس کی جزا کا ذکر اب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہر قربانی کا انعام اس کی جنس سے دیتا ہے اور اپنی شان کے لائق دیتا ہے کسان جس دانے جس ککم کی قربانی کر کے اسے زمین میں دفن کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اسی طرح کا انعام دیتا ہے گندم سے گندم جو سے جو آم سے آم کھجور سے کھجور دیتا ہے پھر ایک دانے کے ہزارہ دانے ایک گٹھلی سے ہزارہ منفل دیتا ہے تو آپ نے کافر کنبے کی قربانی دی تو رب نے آپ کو مومن بلکہ نبیوں والا کنبھا عطا فرما دیا پچھلی آیات میں فرمایا کہ رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اعلی صفات ادا فرمائی امن ہدایت بے خوفی بے مثال دلائل وغیرہ اب فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے انہیں اعلی درجے کی اولاد وزریت بخشی گویا اطا صفات کے بعد عطا اولاد کا ذکر ہے ذکر فرمایا جا رہا ہے تو ان آیات مقدسہ میں درس یہ دیا گیا یاد رکھیے ان آیات کریمہ میں اٹھارہ پیغمبروں کا ذکر ہے جن میں ترتیب نہ تو زمانی ہے نہ رتبے کی بلکہ ترتیب کی وجہ کچھ اور ہی ہے ارشاد ہوا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ ان کی ضروریت ان کی اولاد میں بہت سے پیغمبر بیچے چنانچہ انہیں بڑھاپے میں حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام جیسا نورانی فرزند بخشا بلکہ پوتا حضرت یعقوب علیہ السلام بھی انہیں دکھایا ان تمام حضرات کو رب نے نبوت تقوا وغیرہ کی ہدایات بخشی بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اباء و جداد میں حضرت نوح علیہ السلام کو تو نبوت پہلے ہی مل چکی تھی چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دو طرفہ خاندانی اشرف ہیں باب دادے نبی اولاد نبی آپ کی اولاد میں اور حضرت سیدنا داؤد سیدنا سلیمان سیدنا ایوب سیدنا یوسف سیدنا موسا سیدنا ہارون جیسے علیہم السلام نام پیغمبر پیدا کیے تو رب نیک و کاروں کو ایسا ہی جزا دیتا ہے ان کی اولاد میں حضرت زخری علیہ السلام سیدنا یحییٰ سیدنا عیسیٰ سیدنا اللہ علیہم السلام جیسے رسول پیدا فرمائے جو تمام کے تمام کامل درجے کے نیک اعلی صلاحیتوں والے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت سیدنا یس سیدنا یونس اور سیدنا لوت علیہ السلام جیسے چمکتے چاند تارے پیدا فرمائے ان میں سے سب کو اس زمانے میں تمام جہانوں سے افضل کیا کہ وہ حضرات انسو جن فرشتوں سے سب سے افضل تھے یاد رکھیے اس سلسلے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہوا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت خلیل علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ان سب حضرات سے بڑے درجے والے ہیں اس کی چند بنے ہی ہیں ایک یہ ہی کہ ان آیات میں حضرت خلیل علیہ السلام کی گزشتہ اولاد کا ذکر ہے حضور تو ان کی موجودہ اولاد تھے ٹھیک ہے جی اور اسی طرح ان آیات میں ان نبیوں کا ذکر ہے جن کا زمانہ آیا اور گزر گیا حضور علیہ السلام تو آپ کی ایسی اولاد ہیں جن کا زمانہ آیا مگر گزر نہیں گیا عبد الآباد تک رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر علیحدہ دوسرے مقامات پر کیا گیا تیسرے یہ کہ ان آیات میں ان انبیاء علیہم الصلاۃ وسلام کا ذکر ہے جو آسمان نبوت پر تاروں کی طرح چمکے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس آسمان کے سورج ہیں جیسے تاروں والے آسمانوں میں سورج نہیں اس کا آسمان علیحدہ ہے ایسے ہی دوسرے نبیوں کی آیات میں حضور کا ذکر نہیں حضور کا آسمان علیحدہ ہے تو عجیب نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہاں ان انبیاء کرام علیہ وسلام کو چار سلسلوں میں بیان فرمایا ہے پہلے سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدنا نوح سیدنا اسحاق سیدنا یعقوب علیہط وسلام کو اس لیے کہ یہ حضرات اصول انبیاء ہیں کہ سارے نبیوں کے نسب ان سے چلتے ہیں دوسرے سلسلے میں ان نبیوں کا ذکر ہے جنہیں نبوت کے ساتھ اور شاندار نعمتوں سے نوازا گیا چنانچہ حضرت داؤد سیدنا سلیمان علیہم مسلام کو نبوت کے ساتھ سلطنت دی اور پھر حضرت سیدنا موسا سیدنا ہارون علیہ مثلاۃ والسلام کو انقلاب کی نعمت بخشی کہ ان کے ہاتھوں فرعون و قارون ہلاک کیے گئے اور پھر حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو کامل درجے کا صبر اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو اولن صبر پھر سلطنت عطا کی گئی اس لیے ان بزرگوں کے متعلق ارشاد ہوا کہ اللہ ان محسنین کو ایسا ہی اجر عطا فرماتا ہے اور پھر تیسرے سلسلے میں ان نبیوں کا ذکر فرمایا گیا جنہیں اللہ نے نبوت کے ساتھ زہد کنا ترک دنیا کی نعمت بخشی اس سلسلے میں حضرت سیدنا ذکری سیدنا یحییٰ سیدنا عیسیٰ سیدنا الیاس علیہم الصلاۃ وسلام کا ذکر فرمایا اس لیے ان کو صالحین فرمایا اور پھر چوتھے سلسلے میں ان نبیوں کا ذکر فرمایا جن کا دنیا میں نہ کوئی متبعع رہا نہ ان کی شریعت باقی رہی اور اس سلسلے میں حضرت سیدنا اسماعیل سیدنا یساح سیدنا یونس اور سیدہ لل علیہم السلام کا ذکر تو یہاں تفسیر کبیر نے اس ترتیب کی اور ہی حکمت بیان فرمائی ہیں غرض یہ کہ یہ ترتیب زمانی نہیں بلکہ اور وجہ سے ترتیب ہے اور حضرت انبیاء کرام علیہط و سلام صفات الہی اور اس کی شانوں کے مظہر ہیں اس لیے ان کے رنگ مختلف صفت جلالہ کے مظہر جلالی ہوتے ہیں جیسے حضرت موسا ون علیہ السلام صفات جمالی کے مظہر جمالی ہوتے ہیں جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور صفت باسط کے مظہر امیر بادشاہ ہوئے جیسے حضرت سیدنا داود و سیدنا سلیمان علیہ السلام, علیہ السلام اور صفت کابد کے مظہر مظہر تاریخ دنیا ہوتے ہیں جیسے حضرت سیدنا عیسیٰ ویاحیہ علیہ السلام اور حضرات اولیاء اللہ تا قیامت ان انبیاء کے مظہر ان کے قدم پر ہوتے ہیں اس لیے ان کی شانیں مختلف ہوتی ہیں اور ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مظہر ذات اللہی ہیں آپ علیہ اللہ وسلام و تمام صفات موجود ہیں جلالی جمالی سلطنت تر کے دنیا وغیرہ وس پاک ردی اللہ تعالی ہو کے مظہر آپ کے نقش قدم پر ہیں اللہ اکبر کبیرہ تو بہرحال نیک اولاد اللہ تعالی کی بڑی نعمت ہے جس پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے اسے اچھی نیک اولاد عطا فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصی نعمتوں کا اس ان آیات میں ذکر ہوا کہ انہیں انبیاء اولاد عطا فرمائی گئی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلۃ والسلام ابو الانبیاء ہیں کہ آپ کے بعد سارے نبی آپ ہی کی اولاد میں ہوئے اور حضرت حضرات انبیاء پیدائشی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں کہ وہ پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالی کی ذات و صفات نیز اپنی صفات سے خبردار ہوتے ہیں دیکھیے حضرت سیدنا عیسی علیہ السلام میں پیدا ہوتے ہی فرمایا تھا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں برکت والا ہوں سورہ مریم میں ہے اور ہمارے آکا سلاۃُسلام نے پیدا ہوتے ہی سجدہ برما کر امت کی شفاعت فرمائی یہ ہے ہدایت ربانی حضرات انبیاء کرام علیہم السلاط والسلام سارے عالم سے افضل ہوتے ہیں ان کی نسل کوئی نہیں ہو سکتا جو کوئی کسی غیر نبی کو نبی کی مصر یا ان سے افضل مانے وہ گویا عاید کا انکار کر رہا ہے بلکہ نبی کی مومن اولاد دوسروں سے افضل ہوتی ہے جب انبیاء کی مومن متقی اولاد سب سے افضل ہو تو خود نبی کی فضیلت کا کیا پوچھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاک کے متعلق بھی فرمایا یا نساء نبی یعنی اے نبی کے گھر والیوں ان کو افضل قرار دیا ہے تمام عورتوں سے اور حضرات انبیاء فرشتوں سے افضل ہیں اور پھر یہ بھی ہے اللہ اکبر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق الہی میں سب سے افضل ہیں حتیٰ کے قبۂ مع اور عرش معلہ سے بھی افضل ہے حضور علیہ السلام عربی ہیں تو قرآن بھی عربی جب حضور مکی تھے تو قرآنی آیات بھی مکی جب حضور مدنی ہوئے ہائے ہائے تو آیات قرآنیا بھی مدنی جتنا قرآن پڑھ کر حضور علیہ السلام نے نماز میں رکو کیا اس حصے کا نام رکو ہو گیا جس جگہ حضور علیہ السلام نے روک کر سانس لے لی وہ جگہ آیت بن گئی جس جگہ بغیر سانس توڑے ٹھہرے وہ جگہ سقطہ کہلائی قرآن حضور علیہ السلام کے حالات کا دار ہے اپنی بیٹی کی اولاد اپنی ذریت میں داخل ہے یہ بھی حضرت عیسی علیہ السلام و فرمانے سے معلوم ہوا کہ اللہ نے حضرت عیسی علیہ السلام کو حضرت خلیل علیہ السلام کی ضروریت میں داخل فرمایا حالانکہ آپ اپنی ماں مریم کی طرف سے اولاد ابراہیم ہیں حجاج بن یوسف نے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے پوچھا کہ آپ حضرت حسنین کریمین کو حضور علیہ السلام کی آل کیوں مانتے ہیں نسل تو بیٹے سے ہوتی ہے نہ کہ بیٹی سے تو حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیٹی کی اولاد بھی اپنی نسل ہوتی ہے اور یہی آیت کریمت تلاوت کر کے فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں حالانکہ حضرت جناب مریم سے ان کو نسبت حاصل ہے اللہ اکبر کیا دلیل ہے جو عطا فرمائی گئی اسی طرح خلیفہ ہارون رشید نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی سوال کیا تو آپ نے اس آیت سے بھی اس کی کیا اور مباحلے کی آیت سے بھی کہ وہاں ارشاد ہوا ابنا انا و ابنا نا اکم تو حضور علیہ السلام حضرات حسنین کو مباحلے کے لیے لے گئے تو معلوم ہوا کہ وہ دونوں حضور علیہ السلام کے نواز سے بھی ہیں اور فرزند بھی ہیں تو قرآن مجید میں تقریباً پچیس نبیوں کے نام آئے ہیں اٹھارہ تو یہاں اور سات حضرات کا نام دوسری آیات میں حضرت اعظم سیدنا ادری سیدنا صالح سید سیدنا شعیب سیدنا القفیل علیہم مصلاط وسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات پر تفصیل ایمان لانا فرض ہے جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں سب پر ایمان لانا فرض اور چار کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کی نبوت میں بہرحال اختلاف جیسا کہ حضرت سید اللہ علمان سید النا ذلقرنین سید خیزر تو جو ان حضرات کے وجود کا منکر ہے تو وہ کافر ہوگا جو ان کی نبوت کا منکر ہے وہ کافر نہیں سارے نبی ولی قرآن یا حضور علیہ السلام سے چمکے جنہیں جتنا چمکایا قرآن یا حضور نے چمکایا اللہ اللہ دیکھو حضرت یسا علیہ السلام کا صرف نام آیا آپ کے حالات نہ قرآن میں آئے نہ حدیث میں تو دنیا ان کے صرف نام سے واقف ہے ان کے کسی حال سے خبردار نہیں حضرت یس علیہ السلام کی سیرت آپ مجھے بتائیں کہیں سے تفصیل آپ کو نہیں ملے گی اگر حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن اور حدیث میں نہ ہوتا تو ان کے نام کام حالات دنیا سے غائب ہو جاتے تو اللہ نے جس نبی کو جس رسول کو جتنا چمکانا تھا اپنے محبوب کے ذریعے چمکایا چمک تج سے باتیں ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس لیے حضور علیہ السلام کو سیرا جم منیرا کہا گیا کہ سرکار چمکتے بھی ہیں چمکاتے بھی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبوب کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے اور نبی کریم علیہ صلاۃ وسلام کی محبت لازوال عشق نصیب فرمائے آمین اللہم آمین ثم آمین وما علینا اللہ الحمد الحمدللہ آیات قرآن چند ایک سے متعلق آپ نے در کیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور غلطیاں معاف فرمائے آمین الحمد یہ پیاری پیاری باتیں ہمیں قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مہ کے مدنی ماحول سے سیکھنے کو ملتی ہیں آپ تمام بالیوں سے درخواست ہے کہ قرآن و سنت کی اس عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں الحمدللہ اس مدنی ماحول سے جو وابستہ ہو جاتا ہے وہ بچہ بچہ بھی اپنی زبان پر السلاط و السلام و علی کا یا رسول اللہ پڑھتا ہے اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے الحمد اور دنیا میں بھی سرکار علیہ السلام کے صدقے میں دین پر عمل کرنے والے چمکتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی چمکتے ہیں آج میں نے شروع میں بھی آپ کو بعبت اسلامی کی ایک مدنی بہار بتائی کہ نیو کراچی کی طرف ایک خاتون تھیں سیدہ شکیلا اطاریا نومبر سن دو ہزار سات میں ان کا انتقال ہوا اور ابھی ان کی چند دن پہلے قبر, قبر جو ہے وہ کسی وجہ سے کھل گئی تو ہزاروں سینکڑوں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان سیدہ شکیلہ اتاریہ جو کہ نومبر سن دو ہزار سات میں دنیا سے چلی گئی تھی ان کا جسم بالکل صحیح سلامت اپنی قبر میں موجود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو اتاروں پر دعوت اسلامی والوں پر کرم خدا اور کرم مصطفیٰ دیکھیے صلی اللہ تعالی وسلم اس ماحول کی بہت برکتیں ہیں متعدد ماحول والوں کی قبریں کھل چکی ہیں انہیں دنیا سے گئے ہوئے کئی سال کئی مہینے ہو چکے اور جس کو بھی دیکھا گیا ہے اپنی قبر میں سلامت دیکھا گیا ہے تو یہ اس ماحول سے وابستہ ہونا گویا کہ اپنی آخرت کو سوارنا ہے لہذا فکر آخرت کے لیے اپنی دنیا اور آخرت کو چمکانے کے لئے اللہ رسول کے کرم اور اس کی رحمتیں لوٹنے کے لیے اس ماحول کو اپنائیے مدنی کافلوں میں سفر فرمائیں مدنی انعامات پر عمل کریں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے آمین